سمعینی کرام پچھلی نشست میں ختم ہو چکی تھی سورہ سجدہ اور اب آغاز ہوتا ہے سورہ احزاب کا تو سورہ احزاب ایک مدنی صورت ہے جس کے آیات ہیں تریہتر رکو ہیں نو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم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 اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور اس کی اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وہی کی جاتی ہے بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے اللہ اس سے خوب باخبر ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور آپ اللہ پر توقل کیجئے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے ما جَعلى اللهَّ نِعجُلٍ مِن قَلْلبَيْنِ فِي جوَوْفِهِ وَماَا جَعَ أزْوَاجَكُم اللَّائ تُ ظاهِرونَ مِنهَُّأَُّهاتِكُمْ وَماَا جَعللَ أَدِعاءكُمْ أَبنَااء ذَارِكُمْ قَوُكُمْ بِأفْواهِكُمْ واللهَّهُ يَقولُون الْ الحَقَّ وَهُو يَهدِ اور آپ اللہ پر توقل کیجئے اور اللہ بطور کار ساز کافی ہے اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اس اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا اور نہ اس نے تمہارے لیے پالکوں مطلب منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا ہے یہ تو تمہارے اپنے موہوں کی باتیں ہیں اور اللہ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے <سلام> ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فَإِن فا لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَا وَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُنُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف کی بات ہے پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ اور اس معاملے میں تم بھول چوک جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور لیکن تمہارے دل جس بات کا عزم کر لیں تو وہ گناہ ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف آیت میں تقوع پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے طلق بن حبیب کہتے ہیں تقوا کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کی معاشیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بحوالے تفسیر ابن کثیر پھر پس وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لیے کہ اواقب کو وہی جانتا ہے اور اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے پھر یعنی قرآن کی اور احادیث کی بھی اس لیے کہ احادیث کے الفاظ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہے لیکن ان کے معنی و مفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں اسی لیے ان کو وہی خفی یا وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے پھر پس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی پھر اپنے تمام معاملات اور احوال میں پھر ان لوگوں کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں پھر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دو دل ہیں ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے بحوالے مصرد احمد پہلی جلد سفر نمبر 267 اور 268 پھر یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے بعض کہتے ہیں کہ مشرقین مکہ میں سے ایک شخص جمیل ابن معمر فہری تھا جو بڑا ہوشیار مکار اور نہایت تیز ترار تھا اور نہایت تیز ترار تھا اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن میں میں سوچتا سمجھتا ہوں جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دل ہے یہ آیت اس کے رد میں نازل ہوئی بحوالے ایسر التفاثر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ ان کی تمہید ہے یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے یعنی یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی یوں اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا لے پالک بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ ہی کا رہے گا اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے بحال تفسیر ابن کثیر پھر یہ مسئلہ زہار کہلاتا ہے اس کی تفصیل سورہ مجادلہ میں آئے گی پھر اس کی تفصیل اسی صورت میں آگے چل کر آئے گی ادیا دعیون کی جمع ہے منہ بولا بیٹا پھر یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا یعنی ان پر عمومت ماں ہونے اور بنوت بیٹا ہونے کے شرعی احکام جاری نہیں ہوں گے پھر اس لیے اس کا اتباع کرو اور اظہار اور اہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بیٹا مت کہو خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے پہلی بات جائز ہے یہاں مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے پھر اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا زید ابن محمد کہہ کر پکارتے کرتے تھے پکارا کرتے تھے حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ادر ابن اہم نازل ہو گئی بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4782 اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو کہا اسے دودھ, اسے دودھ پلا کر اپنا رضاعی بیٹا بنا لو کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 1453 و سنن ابی داود حدیث نمبر 2061 پھر یعنی جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے اب دوسری نسبتیں ختم کر کے انہیں کی طرف انہیں منسوب کرو البتہ البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو بیٹا مت سمجھو پھر اس لیے کہ خطا و نسان معاف ہے جیسا کہ حدیث میں بھی سراہت ہے پھر یعنی جو جان بوجھ کر غلط انتصاب کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا حدیث میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باب کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتقاب کیا بہوالے صحیح الباری حدیث نمبر تین پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً نبی مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کی روح سے دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت آپس میں ترکے کے زیادہ حقدار ہیں مگر تم اپنے دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اور اے نبی یاد کریں جب ہم نے تمام نبیوں سے ان کا عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسا اور عیسب ابن مریم سے بھی اور ان سے ہم نے پختہ عہد لیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے محتاج وضاحت نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائق تر اور آپ کے حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں وہ آپ پر نچھاور کر دے چاہے انہیں خود کتنی ہی ضرورت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفسوں سے زیادہ محبت کریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی اللہ علیہ و کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں جب تک یہ خود سپردگی نہیں ہوگی سُنس نمبر 65 کے مطابق آدمی مومن نہیں ہوگا اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہوگی لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بحوالے سحیح البخاری حدیث نمبر 15 تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کے ماں باپ اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں کی روح سے مومن نہیں ٹھیک اسی طرح اطاعت رسول میں کوتاہی بھی یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم سورہ محمد آیت نمبر تین کا مصداق بنا دے گی پھر یعنی احترام و تقریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی ماں بھی ہیں پھر یعنی اب مہاجرت اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی اب وراثت صرف قریبی رشتے کی بنیاد پر ہی ہوگی پھر ہاں تم غیر رشتہ داروں کے لیے احسان اور بر وسیلہ کا معاملہ کر سکتے ہو نیز ان کے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو پھر یعنی لوہے محفوظ میں اصل حکم یہی ہے گو عرضی طور پر مصلحتاً دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ منسوخ کر دیا جائے گا چنانچہ اسے منسوخ کر کے پہلا حکم بحال کر دیا گیا ہے پھر اس عہد سے کیا مراد ہے بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء سے لیا گیا تھا جیسا کہ سورہ عالمران نمبر 81 میں ہے بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ شعر آیت نمبر 13 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفریقہ مت ڈالنا یہ عہد اگرچہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا لیکن یہاں بطور خاص پانچ انبیاء کا نام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت و عظمت واضح ہے اور ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے ہے درآں حال یہ کہ نبوت کے لحاظ سے آپ سب سے متاخر ہیں آپ سب سے متاثر ہیں آپ سے آپ کی عظمت اس سے آپ کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے محتاج وضاحت نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تمہیں کفار کے لشکروں نے آ لیا تھا پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ لامے کئی ہے یعنی یہ عہد اس لیے لیا تھا یا لے لیا یا لیا یعنی یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ امبیا سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے جس طرح کے دوسرے مقام پر ہے جس طرح کے دوسرے مقام پر ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے سورہ آراف آیت نمبر چھ اس میں دايان حق کے لیے بھی تنبى ہے کہ وہ دعوت کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تن دہی اور اخلاص سے ادا کریں تاکہ بارگاہ الٰہى میں سرخ روح ہو سکیں اور ان دلوں اور لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو ہند مجرم اور مستوجب سزا ہوں گے پھر ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو پانچ ہجری میں پیش آیا اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مطلب مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے الاحزاب حزب گروہ کی جمع ہے اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھو دی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکیں اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نظیر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال کیا اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے مشرقین مکہ کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا ان کی مجموعی تعداد دس ہزار تھی جبکہ مسلمان تین ہزار تھے علاوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو و آباد تھا جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا لیکن اسے بھی بنو نظیر کے یہودی سردار حیئی بن اختب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا یوں مسلمانوں یا مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے ان لشکروں کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھو دی گئی جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینہ کے اندر نہیں آ سکا اور مدینہ کے باہر قیام پذیر رہا تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ الغار سے سخت خوف زدہ تھے کم و بیش ایک مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور استراب کے عالم میں مبتلا رہے بلاخر اللہ تعالیٰ نے پرد غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آیات میں انہی ہی سراسیما حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے پہلے جنوب ان سے مراد کو فار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھیں تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا جانور رسیاں رسیاں تڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ وہی ہوا تھی جس کی بابت حدیث میں آیا ہے نصر بالصبہ صبح نصر طب صبہ لکھت البور نصر تبصب اہلکت الب دبور بحوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 3205 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر 900 مطلب میری مدد سبا صبا مشرقی ہوا سے کی گئی اور عاد دبور مطلب پچھمی ہوا سے ہلاک کیے گئے جنوب الم تروہا سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے انہوں نے دشمن کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت داری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں ہی اپنی آفیت سمجھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ من فوقكم ومن اسفل منكم و اذ وبلغت جب دشمن تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے چڑھ آئے اور جب آنکھیں خوف و ہراس کی وجہ سے اصل جگہ سے ہٹ گئیں اور کلیجے حلقوں کو پہنچ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے انیرون وزلو وہاں مومن آزمائے گئے اور شدت سے ہلا مارے گئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اور جب منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے فریب کا وَإِذْ قَالَتْطَانَ تمہ یسری فرا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے اہل یسرب آج تمہارے لیے لشکر کے ساتھ کوئی قیام گاہ نہیں لہٰذا تم لوٹ چلو اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا وہ کہتے تھے بےشک ہمارے گھر کھلے پڑے مطلب غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ کھلے غیر محفوظ نہیں تھے وہ تو صرف جنگ سے فرار چاہتے تھے وَلَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ ثُمَّ سُئلُوا وَمَا بِهَا إِلَّا <يَسِيرًا> اور اگر اس مدینہ کے اطراف سے ان پر کفار کے لشکر داخل کیے جاتے پھر ان سے فتنہ و فساد خانہ جنگی یا شرک کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ فوراً اس میں کود پڑتے اور اس شرکت فطرہ میں بس تھوڑا ہی توقف کرتے اور بلا شبہ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے عہد کی پوچھ گچھ تو ہونی ہے قل ان فررتم من الموت أو القتل لا إلا آپ کہہ دیجیے اگر تم موت سے یا قتل ہونے سے بھاگو تو تمہارا بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اور تب تم بہت کم فائدہ اٹھاؤ گے قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ کسی سختی کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے یا اوپر سے مراد غطفان ہوازن اور دیگر نجد کے مشرقین ہیں اور نیچے کی سمت سے قریش اور ان کے آوان و انصار پھر یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت وہ دو چار تھے پھر یعنی مسلمانوں کو خوف کتال بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو الگ ہو جائیں پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ معاذ اللہ ایک فریب تھا یہ تقریبا ستر منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آ گئی جو دلوں میں تھی یسرف اس پورے علاقے کا نام تھا مدینہ مدینہ النّبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک حصہ تھا کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یسرف اس لیے پڑا کہ کسی زمانے میں امالکہ میں سے کسی نے یہاں پڑاؤ کیا تھا جس کا نام یسرف بن عامل تھا یا عمیل تھا بہوالے فتح القدیر پھر یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سخت خطرناک ہے اپنے اپنے گھروں میں کو اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ پھر یعنی بنو قرائضہ کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے یوں اہل خانہ کی جان و مال اور آبرو خطرے میں ہے پھر یعنی جو خطرہ وہ ظاہر کر رہے ہیں نہیں ہے وہ اس بہانے سے راہ فرار چاہتے ہیں قورتن کے لغوی اور معروف معنی کے لیے دیکھیے سورہ نور آتمبر اٹھاون کا ہاشیہ پھر یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر و شرک کی طرف دوبارہ واپس آ جاؤ تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے تو یہ ذرا توقف نہ کریں گے اور اس وقت گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بھی نہیں کریں گے بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے سامنے جھک جائیں گے مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور اسی کی طرف یہ لپکتے ہیں پھر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ عہد بھی کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے مارکا پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے یہاں ان کو وہی عہد یاد کرایا گیا ہے پھر یعنی اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے گا عدم وفا پر سزا کے وہ مستحق ہوں گے پھر یعنی موت سے تو کسی صورت مفر نہیں ہے اگر میدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ کچھ عرصے بعد موت کا پیالہ تو پھر بھی پینا ہی پڑے گا پھر یعنی تمہیں ہلاک کرنا بیمار کرنا یا مال و جائیداد میں نقصان پہنچانا یا کہت سالی میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وہ روک سکے وصل اللہ و محمد اللّہ علیہ نبین محمد اجمعین